سیدی حسن علی محمد و محبوبی مرشدی اولائی مجل زما عالف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سفر نامہ ریونین جو اس کا نام ہے مار ربانی بانی اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ہوں بیوقوفوں کا مرض حکیم محمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بازی بیوقوفوں کا مرض ہے کیونکہ بدنظری سے وہ مل تھوڑی جائے گی لہذا دیکھنا بے ہے لہذا دیکھنا بے ہے یا نہیں کہ ملنا نہ ملانا مفت میں دل کو جلانا حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بازی بے کا مرض ہے کیونکہ بدنظری سے وہ مل تھوڑی جائے گی لہذا دیکھنا بے ہے یا نہیں کہ ملنا نہ ملانا مفت میں دل کو جلانا حضرت خان بھی فرماتے ہیں کہ پنجاب کا ایک نیا شادی شدہ جوڑا ریل کے ڈبے میں بیٹھا تھا اور سامنے دوسری ریل میں کا مریض بیٹھا تھا وہ بار بار وہ بار بار اٹھ کر اس نوجوان پنجابی کی بیوی کو دیکھتا تھا اس نوجوان کو غصہ آ گیا اور وہیں سے چیخ کر کہا ابھی خفیس کے بچے میری عورت کو کیوں دیکھتا ہے لاس دیکھ لے مگر تجھے ملے گی نہیں رات کو میرے ہی پاس سوئے گی ارب حکیم علومت رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو اپنے واز میں نقل کیا اور فرمایا کہ واقعی بد نگاہی کا گناہ ایک مقانہ ہے کہ ملنا ملانا کچھ نہیں اور اللہ کا مذہب مفت میں مول لینا ہے لیکن شیطان کہتا ہے کہ دو تو ادھار ہے گناہوں سے نفت مزہ لے لو لیکن اس سے کہہ कि کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک शुरू دوزم شروع ہو جاتی ہے فعم نہ رہو معیشت اس کا آزاد شروع ہو جاتا ہے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی اسی وقت طلب ہو جاتی ہے سائے تعطیبیہ ہے یعنی جیسے ہی گناہ ہوا اور دل میں پریشانی آئی یہ بھی ایک دوزم ہے اسی طرح جو کرتا ہے اور نظر بچاتا ہے تو اسی وقت علاوت ایمانی اس کے دل میں اتر جاتی ہے ذرا کوئی عمل کر کے تو دیکھے کہ دل کو کیسی علاوت ملتی ہے یہ دنیا کی جنت ہے ملا علی قاری رحمت اللہ نے اس کا نام رکھا ہے جنتم صرف دنیا بن حضوری مال مولا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حدوری قلم میں رہنا یہ وہ جنت ہے جو متقی بندوں کو دنیا ہی میں آتا ہو جاتی ہے جس سے وہ ہر وقت ایک کیف اور مستی میں رہتے ہیں ان کے دل کی خوشی کے عالم کو دوسرا نہیں سمجھ سکتا اللہ بے مضر ہیں ان کی اطاف اور مدا کہ مستی بھی بے مضر ہوتی ہے ہم اس کی کسی چیز ہم اس کو کسی چیز سے تجویز نہیں دے سکتے آہ نور تقوا سے جو حالوت ایمانی قلب کو نصیب ہوتی ہے اس حالوت ایمانی کی مثال ہم دنیا میں کسی چیز سے نہیں دے سکتے نہ شہد سے نہ شکر سے نہ ملیدہ سے نہ حلوہ سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے تو ان کے قلم کی لذت کی بھی کوئی مثال نہیں خود فرما دیا غلند یا ہمارا کوئی قبو اور یعنی برابری کرنے والا اور ہمسر نہیں اور لئی تک ابھی شہید اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو ان کے نام کی مٹھاس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات کی لذتوں سے ماں پاپ اور بالا تر ان کے نام کی لذت ہے جس کو دل ہی نور محسوس کرتا ہے جس کو دل ہی محسوس کرتا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھنے نہیں آتا ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے اور یہ خود کی جنت تو اللہ کے عاشقوں کو اس دنیا میں ملتی ہے جس کو صوفیہ نے جنتم پھر دنیا بالحضور مولا فرمایا اور آخرت کی جنت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جنتم پھر عقبہ بالقار مولا یہ جنت کی روح ہے اللہ کا دیدار حاصل جنت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کو دھمکی دی ہے کہ قیامت کے دن ہم تم کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے کلہ ان نہ یہ آیت اللہ کی شان محبوبیت کی طبیل ہے کیونکہ آج تک دنیا کے کسی حاکم نے مجرموں کو یہ سزا نہیں سنائی کہ ہم تمہیں اپنے دیگر سے محروم کر دیں گے کیونکہ وہ حاکم میں ہوتے ہیں محبوب نہیں ہوتے اور اگر کوئی حاطم یا اعلان کرے کہ ہم تمہیں اپنا دگار نہیں کرائیں گے تو مجھے ہم کہیں گے کہ تیری سورج پر جھاڑو گرے تو بس ہماری سزا معاف کر دے واہ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ احساس اس بات کی دلیل ہے کہ وہ محبوب ہے جو ان سے محجوب ہو گیا بڑا محروب ہو گیا واہ! اسی لیے اپنے دگار سے محبوبی کو موقع سزا میں بیان کروائے اللہ ہم سب کو اپنی بنانے رکھ کے اللہ اپنا دیدار ہم سب ہم سب کو نصیب اور جنت سب سے اعلی اعلیٰ جنت نصیب فرمائے اعلیٰ مقام نصیب حرما اس وقت کا یہ مضمون ہدایت و تقوا حاصل کرنے اور ولی اللہ بنانے کے لیے کافی ہے مشرطی کہ عمل کرو اور اگر عمل نہ کرو تو لاکھ برس کسی شہر کے ساتھ رہو اور لاکھوں ملفوظات یاد کر لو بلکہ جامع الملفوظات تعطب الملفوظات ناشر الملفوظات بھی ہو جاؤ لیکن خود ولی اللہ نہیں بنو گے تمہاری باتوں کو پڑھ کر اور عمل کر کے دوسرے ولی اللہ بن جائیں گے اس لیے خود بھی عمل کیجئے انسان سوکھ اور یقینی پکائے اور خود نہ پیے تو کمزور رہے گا یہ نہیں علما کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا علم کو نشب کرتے ہیں اس سے زیادہ پہلے ہم اس پر عمل کریں اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے جو خود بعمل ہوتا ہے اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں اور اگر بد انسان واز کرے گا یا ملکات شائع کرے گا تو اس میں وہ اثر نہیں ہوگا جو اہل تقویٰ کی بات میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اب دعا کر لیجیے کہ اے اللہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اختر بھی محتاج ہے اس پر عمل کرنے کا اے اللہ ان دونوں آیتوں پر عمل کی توفیق دے ہم ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی نہ کریں تاکہ فہم لہو معیشت ذمہ کے عذاب سے ہم سب کو نجات اور حفاظت نصیب ہو اور اے اللہ صالحہ کی برکت سے وہ بالد حیات عطا فرمائیے جس کا آپ نے فلن حیات طیبہ میں وعدہ فرمایا ہے اے اللہ نے دونوں نعمتیں ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو عطا فرما آمین اس وقت رات کے گیارہ بج چکے تھے حضرت والا کے ساتھ ہم لوگ سینٹ پیئر خانخ کے لیے روانہ ہو گئے تیئیس ربیع الودہ سو چودہ کی جی گیارہ ستمبر انیس سو ترانوے کا روز آج صبح ساڑھے گیارہ بجے مولانا عمر فاروق صاحب احتر کے کمرے میں آئے احکر سفر نامہ لکھ رہا تھا یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ ہے انہوں نے بتایا کہ مولانا رشید بزرگ صاحب آئے تھے اور حضرت والا کے ساتھ ابھی ابھی لی مارک کی پہاڑیوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور حضرت والا دامت برکات نے احتر کے لیے فرمایا ہے کہ مولانا, دا... مولانا داود کے ساتھ آ جائے مولانا داؤد صاحب کو ضروری کام سے فارغ ہو کر تقریباً بارہ بجے خانقاہ سے روانہ ہوئے کار میں ان کے ساتھ احتر یعنی ہمارے حضرت والا میرشا رحمت اللہ علیہ اور الیاس صوفی صاحب بھی تھے مولانا عمر فاروق اور حسن پٹیل صاحب ہم سے پہلے جا چکے تھے تقریباً دس منٹ بعد ہماری کار پہاڑی راستوں سے گزر رہی تھی آج موسم قدرے گرم تھا اور پہاڑ کی سیر کے لیے نہایت موسم جتنی بلندی کی طرف ہم بڑھتے جاتے تھے منظر خوشنما ہوتا جاتا تھا دور نیچے سمندر نظر آ رہا تھا اور چاروں طرف سبزے سے لٹے ہوئے بلند قامت پہاڑ اور ان کی وسیع قدرتی سبزہ دار گویا زمین پر مکمل بچھا ہوا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کی قہم پیمائی کے بعد پہاڑوں کی بلندیوں پر سر قد درختوں کی طرف اتارے نظر آئی اور نہایت ہلکا کور سبز پوش پہاڑوں پر مثل آنچل کے گر رہا تھا لیکن اتنا ہلکا تھا کہ مندر صاف نظر آ رہا تھا ایک بجے کے قریب ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے اور الحمدللہ وہاں محفوظ و محبوبی وہ مرفیدی یار اللہ حضرت والا دامت رکھا ان کو پا لیا ورنہ اب تک ان مناظر میں احکر کو کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا حضرت والا کے بغیر احکر کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور دوستوں کے ساتھ بھی تنہائی محسوس ہو رہی تھی اور احقر کو اپنے یہ شعر یاد آ رہے تھے جو کسی زمانے میں حضرت کی یاد میں کہے تھے سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے بولتے بہن اور قیامت کا سماں تم سے بچھڑ جانے میں سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلدے بری اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں ہے پاس اگر تم ہو تو ہے آباد گیرانہ میرا ورنہ آبادی بھی شامل میرے گیرانے میں اس مقام کا نام فرانسیسی زبان میں ہے اس کا ترجمہ ہے کھڑکی کیونکہ یہ پہاڑ اتنی بلندی پر ہے کہ یہاں سے تمام پہاڑوں کی چوٹیاں ایسی نظر آتی ہیں جیسے بلند چھت کی کھڑکی سے میدان علاوہ یونین کے بلند ترین یا پہاڑ کے کہ وہ اس سے بھی بلند ہیں حضرت والا نے احکر سے فرمایا کہ وہاں سامنے جا کر دیکھو کیا منظر ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لو کہ یہ دنیا نے پانی جب ایسی حسین بنائی ہے تو جنت کیسی ہوگی دیکھو عید اللہ کا کیا غوق ہوتا ہے کیا سوچیں ہوتی ہیں کیا ان کے احساسات جذبات اللہ یہ پہاڑ اور درخت اور یہ خوشنما مناظر کو زلزلے قیامت کی زد میں ہیں ایک دن قیامت کا زلزلہ ان کو ختم کر دے گا لہذا اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو کہ اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور ان اعمال کی توفیق بھی جو جنت میں لے جانے والے اور دو سے پناہ چاہتے ہیں اور ان اعمال سے بھی جو دوف میں لے جانے والے جنت کا ہمارا اس احساس تو نہیں ہے لیکن دولت کے عذاب کا تحمل نہیں ہے اس لیے بدون نے استحقاق محض اپنے کرم سے ہم سب کو جنت نصیب نصیر دے گا آمین آہ کیا بات فرمائی یہ سارے حسین مناظر پہاڑ درخت مشتبہ مناظر زلزلہ قیامت کی زد میں ہیں ایک دن قیامت کا زلزلہ ان کو ختم کر دے گا لہذا اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو کہ اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور ان اعمال کی توفیق بھی جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور دولف سے چاہتے ہیں اور ان اعمال سے بھی جو گودخ میں لے جانے والے ہیں ان سے پناہ چاہتے ہیں جنت کا ہمارا استحقاق تو نہیں ہے لیکن دولت کے عذاب کا تحمل نہیں ہے اس لیے ودو استحقاق استحکاف محض اپنے کرم سے ہم سب کو جنت نصیب فرما دیں آمین ایسن نے آگے بڑھ کر جب بلندی سے نیچے کی طرف دیکھا تو اتنا حسین منظر پہلے کبھی نگاہوں سے نہیں گزرا تھا نیچے سب خوش پہاڑ پہاڑوں کے ساکت اور خاموش عظیم القامت خیمے جا بجا پہلو و پہلو گڑھے ہوئے تھے اور گہرائی در گہرائی میں سانپ کی طرح بلکھاتی ہوئی سڑکیں اتنی چھوٹی معلوم ہو رہی تھی جیسے بچوں کے کھلونے اور سامنے ری یونین کا سب سے بلند اور طویل الاری سیاہ پہاڑ جن کی بلندیاں گہر آلود تھیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پر کوئی بادل ہے اور چاروں طرف ایک بو کا عالم کان لگا کر غور سے سننے سے دور دراز چشموں کی ہلکی ہلکی دلکش آواز فضا کی خاموشی کی ہم نواز تھی اور سارے مناظر پر تنہائی برس رہی تھی اور کسی شاید نے شاید کسی ایسی ہی خیالی بستی کے لیے یہ شیئر کرے تھے جو اس وقت, وقت احکر کو یاد آ رہے تھے آکاش کے اس پارغ اس طرح کی بستی ہو صدیوں سے جو انسان کی صورت کو ترستی ہو اور اس کے مناظر پر تنہائی برستی ہو یوں ہو تو وہیں لے چل ایشک کہیں دے چل موسم میں خوشگوار ہلکی سی خود تھی اب کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی اس منظر کے عین مقابل میں زمین پر دریا, دریا اور چٹائیاں بچھا دی گئیں اور چائے بسکٹ مٹھائی اور پھل وغیرہ سے ضیافت کی گئی جو مولانا داؤد صاحب ساتھ لائے تھے جن چارے اب بھی اتنے خوبصورت مناظر کا ذکر جیسے تحریر تحریر میں کیسا اس میں ہے اور کیسے بہت بہت ہی عمدہ تعمیرات ہیں ضیافت سے پارل ہو کر حضرت والا نے احکت سے فرمایا کہ میرے وہ اشعار پڑھو جو یہاں آنے سے کچھ دن پہلے کراچی میں ہوئے تھے جیسا بھی ہو से تکلق طرز دل سے پڑھیے حضرت والا کے ارشاد کے مطابق احقت نے ترنم سے وہ اشعار پڑھے مجھے تو قبضیات نہیں آدمی کسی کی یاد نہیں سنے کسی یہ شاخ منور کر دے یارب مجھ کو تفاق کے سے حضرت کی آواز آواز منور کر دے یارب مجھ کو تباہ کے مال سے منور کر یا رب مجھ کو کے دن سے تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عادم سے تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عادم سے کرنے یا رب مجھ کو تبا کے بال سے پیدا جی ہوں توبہ کر گناہو سے کر گنا بے سکونی ہے ناسی کے لواز سے گنا کر کے دل میں اندھیرا سکونی اور بے چینی آ جانا پریشانی آ جانا لازم ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ آیت کہ من یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اعلان فرما دیا کہ جس نے نافرمانی کی گناہ کیے اس, اس کو پریشانی آنا لازم ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کی معیشت کو ترک کر دیا جائے گا گنا سے اندھیرے بے سکون ہے معاشیل سے اندھیرے بے سکونی ہے معاسی کے دن سے, سے جو دل سے غیر مخلص ہوں وفاداری سے عاری ہو جو دل سے غیر مخلس ہو وفاداری سے عاری ہو بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے فادل سے بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خاد سے کیا گل بگ جس نے آپ کو اپنی وب سے کیا گل بگ جس نے آپ کو اپنی مبلک سے بلا پھر پائے گا کیا اس کو کے سے موانی جو بھی غنیمت سے ہے یہ یعنی جو بھی نعمتیں اس کو حاصل ہو لیکن آخرت برباد ہو رہی ہو تو ان نعمتوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان نعمتوں میں اس کو مزہ بھی نہیں آئے گا جو عرش اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے اس کو کھانے میں بھی لذت چھن جاتی ہے اور دوسری راحتیں بھی اس سے چھن جاتی ہیں اگر چیرت واب راحت ہوتے ہیں لیکن راحت اس سے رخصت ہو جاتی غفلت آئی ہی راحت رخصت ہوئی بل بات جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے یہاں پر جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے کیا کے سے؟ عرض والا نے فرمایا آیا کہ مبان کے معنی بنی مت یعنی اللہ تعالی کو بھول کر جس نے اپنی آخرت تباہ کر لی اگر وہ دنیا میں بادشاہ بھی ہو گیا وزیر بھی ہو گیا بہت بڑا تاجر بھی ہو گیا تو بھی کیا فائدہ دیکھ فرمایا کہ پڑھنے والے کچھ भी کو اور یہ بھی دیکھو کہ یہ درخت اپنی قطاروں کے ساتھ ہم لوگوں کے کلام کو سن رہے ہیں پھر اینکت نے اگلا شیر پڑھا نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ دردے دل کی نعمت ہو نہ لے دل کی صحبت ہو نہ دردے دل کی نعمت ہو تو پڑھ لکھ کے کل میں رو ہوگا قلب سالم سے پل کے سالم قلب سلیم سلامتی والا قلب نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ دل دے دل کی نعمت ہو نہ اہلے دل کی صحبت ہو نہ دل دے دل مت ہو تو پڑھ لکھ کر بھی وہ ہوگا قلب سالم سے تو پڑھ لکھ کر بھی وہ میں ہوگا قلب شالم سے کسی کی آہ سو زندہ پلک پر ناردن ہی ہو کسی کی آج پلک پر ناردن ہی ہو تو پھر رالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مزاج سے تو پھر نالم کو ڈرنا چاہیے منا سے اس شیر کے مطالب فرمایا کہ یہ بالکل الہامی ہے یعنی میرے دماغ کو اس میں بالکل دخل نہیں رات کو ڈھائی بجے میری آنکھ کھلی تو یہ مصرع میری زبان پر جاری تھا اس کو میں نے بنایا نہیں کسی کی آہ سو زندہ فلک پر نارزن بھی ہو آسمان پر وہ آہ آہ, آہ آہ بارگاہ حق کا آسمان پر وہ آہ بارگاہ حق کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے رحم کیجیے ظالموں کے مقابلے میں میری مدد کیجیے آہ سودا تو بہت لوگوں نے استعمال کیا ہے آہ سوزندہ کی لغت شاید زمین پر پہلی بار اختر نے استعمال کی ہے یعنی میری آگ جلانے والی ہے جدھر سے گزرے کی ظالموں کو جلا کر خاک کر دے کہیںچا ملنا ہو تر کی بھی آو ہو میں کہیں چا ملنا ہو تر کی بھی آو ہو وائس میں دع مشے من سے یہ سے دعا نشے من سے یہ سیاد ظالم سے سیاحت شکاری آئی یہاں برادی ہے اللہ کو ستانے والی کہیں شامل نہ ہوتا تار کی بھی اس میں دھوٹا نشے من سے یہ کہ قطب پانی تو ہے رس بہت آفاق آدم میں قطب پانی تو ہے بہت آفاق آدم جو اللہ کا ہو تم ایسے عالم سے جو اللہ کا ہولو تم ایسے عالم سے قطب تمہیں اب تر بہت عالم میں ملو تم ایسے عالم سے منور کر دے یا رب مجھ کو کے تب سے تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے <تصح> ارکے والا نے ایک شاخ بنایا کہ جزاک اللہ ہو یعنی ہمارے ردی والا میسا نے اشعار پڑھے اور عزرت والا نے عزرت کو جزاک اللہ فرمایا جزاک اللہ خیرات بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ اللہ دل سے پڑھا جو شیر زیادہ درد دل والے تھے ان کو کئی بار پڑھا یہ سمجھ کی بات ہے آخر بیس سال سے رات دن میرے ساتھ ہیں چلو بھائی سوچا آج اشار کے بغیر کل کے درمیان میں پوری اشارا گئے دل میں اثر کرنے والے در گئے اشعار اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توحید مسلم واللام